سنہرحمن ورحمۃ الرحمہ اللہ علیہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شب و باقی تمام سامیہ خورآ گرامی برادران سب کو سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر چھ سو اور لیک تین سو اکتالیس ہے ہاں جی چھ سو ننوے یا شریف کی شعر و سابی تک کی دستی تعداد اور تین سو اکتالیس اورات فتح کے میں ہم لوگ اشراس میں ہیں اس میں سے اس مقدس نمبر بائیس اور تیئیس یعنی یا قابض یا باسطو ان دو مقدس رسما کی جو ہے پہلی بات یعنی القابض الباشت کی لوگی معنی اور توضیحات میں اس سلسلے میں ایک دراص صاحب جو ہے پہلے والدہ صاحب لوگوں تک پہنچائے ہیں ابھی اسی کا بقیہ حساں ہے اسی کا جو ہے بقیہ ساگے فرماتے ہیں کہ کتاب جو ہے مصباح کمی کا قہامی کے مالک فرماتے ہیں انہوں نے اس کے معنیوں پر یہ کیا تھا القابضباشت کے معنی یہ کہ ہے حول یوس اور رزق کا ویو قندر ہیں الحکمہ القابض کے معنی کیا ہے وہ ذات جو القابض و باشند معنی وہ ذات جو رزق میں وسعت دیتا ہے یا رزق کو تنگ دیتا ہے تنگ کرتا ہے اپنی حکمت کی بنیاد پر حکمت کے حساب سے یعنی جس بندے مومن کو زیادہ دینے میں فضل وسعت دینے میں اس کے حام بہتر ہے تو وہ ست دیں گے تنگ کرنے میں اس کے حاملہ بہتر ہے تو اللہ تنگ کریں گے ایک یہ نقطہ بتایا اور دوسرے نقطہ انہوں نے یہ بتایا کہ اسم کے آسما جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں ہاں جی اور تو ایک دوسرے کے تو ان آسما کو جو ہے ساتھ ساتھ ذکر کرنا چاہیے یہ ادب کا پہلو اسے معنیٰ میں جامعیت آتی ہے اور فرمایا انہوں نے اس لیے جو ہے الخافظ والرافع والمعز المعز ان دونوں کو ساتھ و والنافع ان دونوں کو ساتھ و المبد و المعید ان دونوں کو ساتھ و المحی و المیت ان دونوں کو ساتھ و المقدم و الماخر ان دونوں کو ساتھ والباطن وظاہر ان دونوں کو ساتھ اس طرح جو مد مقابل سے اسماؤل ہو کو ایک ایک ساتھ ذکر کریں ساتھ ساتھ بات کریں ساتھ ساتھ تشریح توجہ کریں تو اس سے سننے والے کو اور مومن کو بہتر فائدہ ہوگا اور جو بھی مطالعہ کریں ان دونوں کو ساتھ مطالعہ کریں تو ایک شامیت جو ہے اس میں آ جائیں گے تو اسی ذیل میں انہوں نے فرمایا کہ اس چرانج اللہ تعالیٰ نے قرآن باغ میں بھی فرمایا کہ وہ اللہ جو ستو اللہ رد کو بلاتا ہے اور نہ کراتے سلم نمبر دو کے ذیل میں تو اسی ذیل میں آگے مزید فرماتے ہیں جب آپ القابس کو اکیلا الباشت کے بغیر ذکر کریں گے تو فرمایا کہ آگے تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو صرف من اور ہرمان سے توسیع کیا ہاں جی اللہ تعالیٰ جو منع کرتا ہے محروم کا ہیں یہ معنی سمجھ میں آئیے لیکن جب آپ نے ان دونوں آسماء و حسن کو ایک ساتھ ذکر کیا القاعض الباسط کہہ کر تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں صفات کو جمع کر کے ایک ساتھ ذکر کیا اور دونوں صفت اللہ کے لیے ثابت کیا پر جو شاید اللہ تعالیٰ کے حضور حسن ادب کا کرنا چاہتا ہے اسے چاہے کہ ان دونوں آسما کو ہاں اس کے دوسرے بھی جو دو اصمان ساتھ ساتھ ایک مقابل معنیٰ رکھتے ہیں ان کو ایک ساتھ ذکر کریں کیونکہ معنی کے لحاظ سے اور آپ کے لحاظ سے جو حکمت ہے اس کا بھی خیال رہے یہاں پر تو یہ توجیات کتاب مصباح کفہمی کے سفر نمبر تین سو اکتالیس پہ تھا یہاں تک توجہ ہوا تھا اب آئی نئے کتاب جو ہے القابض یعنی ایک اور کتاب شہ لوگوں کو توجہ دے رہا ہوں اور یہ کتاب جو ہے ادت و دائی ہے اس کی تجمہ آئین بندگی اس کتاب سے نقل کر رہا ہوں آپ حرمات القابش یعنی اللہ ایسی ذات ہے جو روزی کو اپنی حکمت اور لطف سے روزی کو جو اللہ اپنی حکمت اور لطف سے فقراء سے لے لیا اللہ نے اپنی حکمت اور فقرا سے لے لیا اور انہیں صبر کے ذریعے آزمایا فقراء کو اللہ نے رزق کو لے کر صبر کے ذریعے سے آزمایا اور اس طرح ایک بہت بڑا عجر و ثواب ان کے لیے ذخرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خمت میں یہ بھی کہا کہ القابش یعنی موت کے بعد ہاں جی موت کے ذریعہ القابض یعنی موت کے ذریعے بندوں کا روح قبض کرتا ہے القابض کے معنی یہ موت کے بندوں کو روح قبض کرتا ہے یہ بھی معنی کہ اور قابض میں معنی ملک بھی ہے ملک بھی ہے ملکیت کے معنی میں ملک بھی ہے چنانچی میگوت فلانی درک فلانس فلان شقط فلان کے قبضے میں ہے یعنی دل مل کے اس, اس کی ملکیت میں ہے فلان فلان کے قبضے میں ہے یعنی ملک میں ہے اس کی ملکیت میں ہے یہ تو زحات دو معنی کیا انہوں نے ہاں جی ایک تو جو ہے کو مشادہ کرنا اور تنگ کرنے کے معنیٰ اللہ نے جو ہے اپنے بعض مومن بندوں کو اللہ نے زیادہ دے دیا اور بعض کو اپنی ہمت کے مطابق فکرا کو کم دے دیا اس کے مقابلے انہیں صبر کے توفیق دے دیا اور اس طرح کل القیمن میں کے لیے جو ہے نعمتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اعلیٰ نے جمع کیا تو یہ توجی دوسرا ان کا قابض جو ہے موت قبض کرنے کے معنی انسان کی جو ہے موت سے روح قبض کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے ہاں جو عربی زبان میں قرآن پاک میں ہے یہ توجیات آئین بندگی ترجمہ دائی ہیں اس کے صفحہ نمبر پانچ سو پہ مزید جو ہے اس کی توضیحات جو ہے اس کتاب نمبر سات جو ہے یہ کتاب خصوصیات اسماح الحسن کے نام سے ہے اردو میں ہے اس کے مالک نے اردو میں لکھا ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو اٹھاون پہ ہے اور اس کتاب نمبر آٹھ القابش الباشت فرماتے ہیں ان دونوں کے بارے میں یہ بندہ توضیح دیتا ہے یہ دونوں ایسی صفحات ہیں جن کا ذکر ایک ساتھ کیا جاتا جیسے پہلے مصباح کا فامی والے نے بیان کیا اور یہ کتاب خصوصیات اسما والا بھی فرماتے ہیں یہ دونوں ایسے صفات ہیں جن کا ذکر ایک ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ اسداد کے جامع ہیں ہاں جی انسان میں عام طور پر از جامع اسداد نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کے مقرب بندے میں از جامع آزاد ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی یہ کمال ہے کہ وہ جامع آزاد ہیں ایک طرح سے رزق روکتا بھی ہے ایک طرح سے دیتا بھی ہے دینے میں مسئلہ تو دیتا ہے روکنے میں مسئلہ تو تو روک دیتا ہے تو جو ہے لہٰذا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ اس کی صفات کمالی قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ ازداد کی جامع ہے مختلف مطلب ضد صفتوں کا جامع ہے اور دونوں بھی کمال درجے کا رکھتا ہے قبض بس کا لغوی ماحو میں تنگی اور فراخی قبض کے معنی تنگی بس کے معنی فراخی کو شادگی اللہ تعالیٰ کے ارشا تو اللہ قبض و شرح بقرائے نمبر دو سو کیونکہ آپ کو پہلے ذکر ہو گیا فیل کی صورت میں ہے یعنی اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے یقب و وہی فراخی عطا کرتا ہے ہاں جی اللہ تنگی پیدا کرتا ہے وہی فراخی عطا کرتا ہے تو اس میں اگر ہم غور کریں تو کائنات کی تمام معاشیا اور جملہ موجودات جن میں انسان بھی شامل ہے قبض اور بسط کے احوال سے دو چار ہوتی ہیں ہر کوئی قبض اور بسط کے احوال سے دو چار ہوتے ہیں رزق سے تنگی اور فراخی کے لیبی قبض و بسط کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن باغ میں جیسا کہ اشاد وارت اللہ افس تو رزق علم اشا مین آباد و یکد روح سر قص نمبر بیاسی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کا جس کا رزق چاہیں فراوان کر دیں اور جس کا جس کا چاہیں محدود کر دیں ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور جو وہ اور وہ جو کچھ بندے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں سب بندے کے آپ میں اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا چونکہ اللہ سے زیادہ بہتر ہماری ہاں جی دنیاوی اور ہماری زندگی سے کوئی آگاہ بھی نہیں ہو سکتا انسانوں کو کس قدر چاہیے اس کی مسئلاتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ولاب بسۃ الرہس لوادی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے کے لیے بہت زیادہ کشادہ کرتے سب کے لیے لا بغو جے تو وہ زمین میں جو بغاوت کرتے فتنہ فساد برپا کرتے یعنی سب جو سب کو بافر مقدار میں مال مالدولہ دے دیتا تو سب توقیانی کرنے شروع کرتے اللہ تعالیٰ کے سرکشی کرنے شروع کر دیتا اللہ کے عبادت بندگی سے لوگ دور بھاگتے یہ سورہ شعرا کی نمبر بیاسی ہے ہاں تو یہ بہت اہمیت تک حامل آئے تھے اللہ تعالی جو ہے رزق اپنے حساء اللہ نے تقسی کے تقسیم جو اپنے ہاتھ میں رکھا کسی کو نہیں دیا ہاں تاکہ جو ہے مصلاحات کے بنیادوں پر سب کو دے سکے اللہ سے بہتر مسئلحات جانے والا کوئی نہیں ہے مطلب بصۃ اللہ اور رس کا بھی لے بے واد لے واد ہی لبغو فی جی. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کے فراوانی کر دیں سب کے لیے بلا ششنہ, تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگیں تو اس بات سے جو ہے اس بات پر ذرا سا غور کریں تو یہ حقیقت جو ہے واضح ہو جائے گی کہ اگر انسانی زندگی میں کسی قسم کی تنگی پریشانی رنج و غم نہ ہوں ہر طرح خوشحالی اور بے فکری پھیلی ہو اور ہر طرح کی تکالیف اور بیماریاں یکسر ناپید ہو جائیں تو انسان یقیناً سرکشی بغاوت غفلت اور کساوت کے راہوں پر چل نکلیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زندگی میں پیش آنے والی پریشانیاں بھی حکمت سے خالی نہیں ہیں بلکہ حکمت سے بھرپور ہیں حکمت سے بھری ہوئے ہیں ہاں جی یہ توجہ کتاب خصوصیات اسما کی سفر نمبر 258 سو پہ یہ ذکر ہوا ہے مزید فرماتے ہیں قبض کا لفظ جو موت کے لیے اور بس کے لفظ حیات کے لیے بھی استعمال ہوئی تو یہ ذکر پہلے بھی ہو چکا اس کتاب میں بھی تکرار کریں ہوتے قلب انسانی میں حالت قبض خوف اور مایوسی کی کیفیت پیدا کرتی انسان کے دل میں جو قبس قبض اندر جو ہے کہ لوگ قبض کی کیفیت پیدا ہو جائے یعنی اس کے اندر یوں سمجھا اندر کچھ سکڑنے لگ جائیں اس کی سوچ فکر تو اس کی جائے کل قلب انسانی میں حالت قبض خوف اور مایوسی کی کیفیت پیدا کرتی ہے جب حالت بس انسان کے اندر ایک لوگ خوشادگی پیدا ہو جائے روح کھل جائے ہاں اور سیاح صدر پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے حال جب کہ جو ہے حالتیں بس امید و رجا کے حالت لاتی ہے بلاش وال انسان اپنی جگہ پر میں غور کریں تو کبھی انسان کے اندر جو ہے غموں کا اس کا جو ہے غم تاری ہو جاتے ہیں کبھی خوشیاں طاری ہو جاتے ہیں ہاں جی تو خوشیاں طاری ہو جائے تو کھل جاتا ہے اس کے اندر امید و رجا پیدا ہو جاتی ہے اور اندر سے وہ سکڑ جائیں اندر اس کے اندر جو ہے تو پھر اس پر غم معاشی کے کیفیت تاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی سبھات جلال مجھے قبض ہوتی ہے یعنی خوف جو ہے خوف و غم پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے صفات جلال کے بندے پر غلبہ جو ہے انسان کے اندر مجھب قبض ہوتی ہے خوف اور غم پیدا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں دنیا کے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں اور اس کے سفات جمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے مجھے بس ہوتی ہیں یعنی امید و رضا اور خوشی پیدا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم سے جیسے جو ہے قہار جبارو جب ہاں جو شدید قاب ان چیزوں کو پر غور کریں تو انسان کے اندر قبض کی کیفیت پیدا ہوتے ہے خوف اور غم کی کیفیت لیکن اگر رحمان رحیم غفور طواب ہاں جی ارحم الرحمین ان صفات پہ انسان غور کریں تو انسان کے اندر جو ہے صفات جمال موجب بس پیدا ہوتے ہیں، امید اور رجار خوشی کی کیفیت تاریخ ہوتے ہیں. تو یہ بات را... یاد رکھنے کی ہے کہ مومن کے روحانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں کی احفیت گزرتا رہے انسان خوف اور رجا کے بیچ میں رہے جیسا کہ ایک حدیث میں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اللہ تعالی نبی نے ارشد نبی ایمان بین الخوف ور رجا ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ جہنم سے اس کو خوف بھی ہو جنت کی امید بھی ہو اللہ کے غذب اور قار کا خوف بھی ہو اس کے رحمت کا امیدوار بھی ہو اپنے گناہیں یاد کریں تو خوف طاری ہو جائیں اللہ کی رحمت اس کے اوپر جو ہے سوچنے لگ جائیں تو اس پر امید پیدا ہو جائیں تو یہ ہے ایمان کے معنی ہی پیر البین فرما ایمان بین الخوف وررجا ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتے ہیں پر ایمان اس کو خوف دلاتے ہیں اللہ کے غذب اور قار پر ایمان اس کو خوف دلاتے ہیں اللہ کی رحمت پر ایمان جنت پر ایمان انسان کے اندر امید دلاتے ہیں اللہ کی مفرت کو ذہن تو امید دلاتا ہے یہ انسان کو ان دو کے بیچ میں رکھتے ہیں تو ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے یہ واضح ہے کہ قبض خوف کی کیفیت پیدا کرتے ہیں اور بس امید کی کیفیت پیدا کرتے ہیں تو انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اس پر خوف غالب آ جائیں انسان کا حال حال انسان پنندوکھے ہوتے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا خوف زیادہ غالب آ جائیں تو اور مایسی کا شکار ہو جاتا ہے اور مایسی کا فاصلہ کو پھر سے زیادہ دور نہیں زیادہ مایوس ہو جائیں تو انسان کافر ہو جاتا ہے اور اگر اس پر امید اور رجائیت تاز ہو جائے بہت زیادہ تو وہ بے فکر ہو کر سرکشی اور گناہوں کے راہ پر چل پڑتا ہے بہت زیادہ اللہ کی معفرت کو صرف وہ مرواف رہیں اللہ رحم الرامین غفار ہے صرف یہی سوچتے رہیں تو پھر اس پر اس میں سرکشی جو ہے آنے لگتا ہے گناہوں کے راہ پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت قورب اور میت کے طالب کو چاہے جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہی اس بات کو جانتے ہیں اس کو چاہے کہ وہ اور بسط دونوں حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے حق میں بہتر سمجھے اس لیے کہ قبض کی حالت میں مشاہدہ جلال ہوتا ہے انسان اور بسط کی کیفیت میں معائنہ جمال علائی ہوتا ہے اور ہر دو حالتوں کا وجود انسان ہاں ہر دو حالتوں کا وجود انسانی کے روحانی ترقی اور اخلاقی توازن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی صفات جلال پر بھی ایمان رکھیں جمال پر بھی انسان پر ایمان رکھیں اس کے اندر خوف کا خوف بھی آ جائیں یا رجا بھی آ جائیں ہاں جی دونوں بیلنس میں ہو تو انسان سیدھے راستے پر رہتے ہیں بلکہ انسانی تہذیب و تمدن کا استحکام اس بات کے متقاضی ہے کہ انسان خوف و رجا دونوں حالتوں میں گردش کرتے رہیں ورنہ انسانی معاشرے کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا اور عالم اخلاق زیر و زور ہو جائے گا تو یہ توجیحات بھی کتاب خوشیت اسمال حسنیہ کے سفر نمبر دو سو پر ہے ایک کم سال پر ہے تو یہ توجیات جو ہے علماء کرام نے دی ہے مزید انشاءاللہ شاء دس میں ہوگی